الحمد لله بحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوهي إلي أو قال أوهي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترائذ الظالمون في غمرات الموت بل الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن صد اللہ صورت الانعام کی آیت نمبر چورانوے ہے جو ہم نے خطبہ میں تلاوت کی اللہ فرماتے ومن اظلم ممن ازل مم منصفر کزی بن اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے عام طور پر اہل علم نے جھوٹ کی تین صورتیں لکھی ہیں ایک ہے انسانوں کا آپس میں جھوٹ بولنا اور اللہ ہمیں معاف فرمائے آج یہ جھوٹ بولنے کی بیماری ہمارے اندر عام ہو چکی دوسرا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا حضور کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کر دینا جو حضور نے فرمائی نہیں ایسی کہہ دیا حضور نے یوں کہا اور تیسری صورت جھوٹ کی یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولنا اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑا گنا ہے قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ نے یہ فرمایا ومن اظلم فمن اظلم۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے اب اللہ پر جھوٹ بولنا کیا ہے اللہ کے لیے کوئی شریک ثابت کرنا یہ بھی جھوٹ ہے اللہ پر جھوٹ ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں وزیر نہیں مشیر نہیں معاون نہیں ند نہیں زد نہیں مسیل نہیں تو اللہ کے لیے کسی کو شريك ثابت کرے یہ جھوٹ ہے اللہ کے لیے اولاد ثابت کرے اللہ کا بیٹا تھا اللہ کی بیٹی تھی مہاذ اللہ یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے اتنا بڑا جھوٹ کہ اللہ فرماتے تکاد السما با يتفطرنا من فوقه نبتان شق الارض متخضر الجبال حد ان دعوا للرحمن ولدہ مناسب ہے ممکن ہے آسمان ٹوٹ پڑے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات کی وجہ سے کہ یہ رہمان کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں حالانکہ رحمان کی کوئی اولاد نہیں کلو و اللہ احد اللہ مد لم ی ولم یولد ولم یل کف ون احد اسی طرح اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منصوب کرنا یہ بھی جھوٹ ہے اللہ پر اللہ نے ایک بات نہیں فرمائی وہ قول ہے کسی انسان کا کسی عالم کا کسی ولی کا کسی عام آدمی کا لیکن اس نے کہہ دیا اللہ نے یوں فرمایا کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اللہ ہدایت دے وہ اپنی علمیت کو ثابت کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں قرآن میں بھی تو آیا ہے اور ایسی بات کہتے ہیں جو قرآن میں ہوتی ہی نہیں ہے اللہ کا بندہ جب تجھے علم ہی نہیں ہے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے اور اپنی ایک غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی طرف انسانی قول کی نسبت کر رہا ہے. ہے انسان کا قول ہے اپنی خواہش اپنا نظریہ اپنی سوچ اور منصوب کر رہا ہے اللہ کی طرف تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے اسی طریقے سے کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے حالانکہ اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے تو اللہ پر جھوٹ کی یہ مختلف صورتیں ہیں میرے بھائیوں ان میں سے ہر صورت سے بچنے کی ضرورت ہے اور سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ جھوٹ کی ہر صورت سے بچیں چاہے وہ اللہ پر جھوٹ ہو چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہو اور چاہے آپس کی زندگی میں جھوٹ ہو معاملات میں جھوٹ ہو سیاست میں جھوٹ ہو تجارت میں جھوٹ ہو معاشرت میں جھوٹ ہو جیسے آج ہمارے ہاں جھوٹ جو عام ہو گیا باپ اولاد کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے اولاد والدین کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے شوہر بیوی بی کے سامنے بیوی بی شوہر کے سامنے پڑوسی پڑوسی کے سامنے دوست دوست کے سامنے اور تاجر اور دکاندار گاگ کے سامنے مالک مزدور کے سامنے مزدور مالک کے سامنے ریا اپنے لیڈروں کے سامنے جھوٹ بولتی ہے اور لیڈروں کو تو اللہ ہدایت دے وہ تو جھوٹوں کے سردار ہیں جیسے ہم ویسے ہمارے لیڈر وہ بھی تھوک کے حساب سے جھوٹ بولتے ہیں تھوک کے حساب سے اللہ اکبر شرمیاتی جھوٹ بولتے ہوئے ایک دن ایک بات کی تردید کرتے ہیں دوسرے دن اقرار کر لیتے ہیں ایک دن اقرار کرتے ہیں دوسرے دن تردید کر دیتے ہیں شرم ہی نہیں ہے اتنا جھوٹ ہو گیا بھائیو جہاں جھوٹ ہوگا وہاں اللہ کی لانت نازل ہوگی جو جھوٹ بولے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی بنیادی شرطیں ہیں دعا قبول ہونے کے لیے حلال روزی کھانا اور سچ بولنا آج حلال روزی بھی نہ رہی اللہ ماشا اللہ اور زبان سچی بھی نہ رہی تو اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے او قالا اوحی الى یا وہ کہتا ہے میری طرف وہی نازل کی جاتی ہے مجھے نبی بنایا گیا ولم يوحى اليه شيء حالان کہ اس کی طرف وہی نازل نہیں کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے مسلمہ قذاب کا نام تو آپ نے سنا ہوگا بہت بڑے قبیلے کا سردار تھا اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اقتدار سنوار لیا ہے چمکا لیا ہے تو میرا قبیلہ تو بہت بڑا ہے تو میں بھی اقتدار حاصل کر سکتا ہوں وہ نبوت کو اقتدار سمجھا دھوکہ کھا گیا کھا گیا سید سلماندی رحمت اللہ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے لکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو داخل ہوئے تو حضور کا اپنا انداز تو آجی کا تھا بہت سر جکا ہوا لیکن صحابہ کی ترتیب حضور نے ایسی بنائی تھی کہ مکے والوں نے کیا اربوں نے آج تک ایسی ترتیب دیکھی نہیں تھی ہمارے آقا تو سپاہ سالار بھی تھے نا ایسے صوفی ساتھی تو نہیں تھے جیسے ہمارے ہاں تو سوفی کہتے ہیں اللہ معافر میں نکما کسی اور کام کا نہیں ہے تو اس کو کہہ دئیے صوفی ہے چھوڑو یہ بچارہ کچھ نہیں کر سکتا کیوں بھائی اس لیے کہ صوفی ہے تو ہمارے آقا جو تھے وہ تو سپہ سنار بھی تھے ایسی ترتیب بنائی صحابہ کی مکہ میں داخل ہونے کے لیے کہ زیرا پوش دستہ سر سے لے کر پیروں تک لوہے میں ڈوبا ہوا اور اکڑتے ہوئے وہ داخل ہو رہے مکہ ابو سفیان نے جب دیکھا حضرت عباس کے ساتھ کھڑا تھا تو ابو سفیان نے کہا عباس تیرے بتیجے کا اقتدار بہت بلند ہے عباس نے کہا ابو سفیان یہ اقتدار کی شان نہیں یہ نبوت کی شوقت ہے یہ تو نبوت کی شان ہے اقتدار کی شان نہیں ہے تو مسلم کبزا بھی دھوکا کھا گیا اس نے سمجھا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت مل گئی اقتدار مل گیا بادشاہت مل گئی تو ہم آپس میں نصف نصف کر لیتے ہیں چنانچہ اس نے وفد بھی بھیجا ہم تقسیم کر لیتے ہیں آدھی سلطنت تمہارے پاس آدھی میرے پاس میرے آقا کے پاس ایک چھڑی تھی جب اس کا قاصد آیا فرمایا کہ وہ آدھی سلطنت مانگ رہا ہے میں تو اس کو یہ چھڑی یہ ڈنڈی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ فرمایا تو اس نے دعویٰ کیا مجھ پر رہی نازل ہوتی ہے مسلمہ قضاب. ایک عورت ہی سجا بنت تہارس اس کو بھی دوشہ آیا <laughs> اللہ اکبر جس کو کہتے ہیں کہ مینڈکی کو بھی نزلہ ہو گیا تو اس نے کہا میں بھی نبیہ ہوں وہ بھی نبوت کی دعوے دار بن کر کھڑی ہو گئی اور پھر ان دونوں کی آپس میں شادی بھی ہوگی دونوں جھوٹوں کی مسلمان کزاب اور سجا بنت ہارس گویا کے نبیہ نبیز نبی سمجھنا شوہر بھی نبی اور بیوی بھی نبی معذ اللہ دونوں جھوٹے دونوں جھوٹے اس کی وہی تو میں نے آپ کو سنائی ہوگی پہلے بھی دوبارہ سنا دیتا ہوں آپ کا دل خوش کرنے کے لیے لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن نازل ہوتا ہے تم پر کیا اس نے کہا کیا نازل ہوتا ہے لوگوں نے سورہ فیل سنائی کہا مثال کے طور پر یہ ہے علم ترقی یہ سنائی سورت آخر تک اس نے کہا لو مجھ پر بھی وہی نازل ہوئی ہے وہ کیا الفیل ملفیل مما ادرا کمل فیل لہو ضم وقیم بخر ارے ہاتھی تم کیا جانو کہ کیا ہوتا ہے ہاتھی ارے کیا ہوتا ہے ہاتھی چھوٹی سی دم ہوتی ہے لمبی سی سونڈ ہوتی ہے تو خود سننے والوں کو بھی شرم آئی کہاں سورہ فیل اور کہاں مسلمہ کا جھوٹا کلام اللہ اسی طریقے سے اسود انسی یہ بھی تھا یہ کچھ لوگ تھے تو فرمایا کہ وہ شخص جو کہتے ہے مجھ پر وہی نازل کی گئی بلم یو انزل حالانکہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو یہ کہتے ہیں میں بھی ویسا کلام نازل کر سکتا ہوں جیسا کلام اللہ نے نازل کیا یہ بھی کہا بعض لوگوں نے نظر بن ہارس نے کہا نظر بن ہارس آج کل جو ڈرامے ورامے کا انتظام کرتے ان کو کیا کہتے ہیں اتنا مشکل لفظ تو مجھے نہیں آئے گا بھی. پروڈیو سرس آپ کہہ لیں کوئی ڈرامہ کرانے والے دوتے ہوتے نا جیسے فلم ساز آپ کہہ لیں تو جو سمجھیے نظر بن ہارث جو تھا یہ بھی ایک ڈراموں کا پروڈیو سرس تھا اور اس نے لوگوں کو کہا کہ محمد تمہیں قرآن سناتے ہیں آؤ میں تمہیں رستم اور دوسرے بادشاہوں کی قصے کہانیاں سناتا ہوں اور وہ بھی کنجریوں کی میٹھی میٹھی زبان سے معاذ اللہ یہ ناچ گانے کا انتظام کیا اس نے اور کہنے لگا لو نشا لق مثل لہٰذا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں جیسا یہ کلام سناتے ہیں تو اس نے کہا اسی طریقے سے ایک اور تھا عبداللہ بن سعد بن ابھی سرا اس نے بھی یہ بات کہی تو یہ تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ فلاں نے دعویٰ کیا مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے فلاں نے دعویٰ کیا میں بھی ایسا کلام بنا سکتا ہوں لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ عام ہے کیا تک جو شخص بھی اللہ پر جھوٹ باندھے گا یا یہ کہے گا کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے یا کہے گا کہ میں بھی اللہ کے کلام جیسا کلام بنا سکتا ہوں تو اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ولا از از ظالم نفی غمرات ول ملا کتوبا سیتو کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھو جب وہ سکراتے موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں جان نکل رہی ہوتی ہے سختی کی حالت تکلیف اور پریشانی محسوس کر رہے ایک تو جان نکلنے کی تکلیف پھر اپنے پیچھے بہت سارا سرمایہ چھوڑنے کی تکلیف اور خالی ہاتھ جانے کی تکلیف ڈبلو پاس کچھ بھی نہیں جا رہا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے کہ اگر تم اس حالت میں دیکھو جب وہ موت کی سکرات میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا کر کہہ رہے ہوتے ہیں اخرجو سکم نکالو اپنی جان نکالو اپنی جان ہمارے حوالے کرو فرشتے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں صرف کہتے نہیں بلکہ دوسری جگہ تو آتا ہے جیسے سورہ محمد کی آیت نمبر میں اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ وَأَدْبَارَهُمْ کیا منظر ہوگا اس وقت اور کیا منظر ہوتا ہے اس وقت جب فرشتے ان کی جانے نکالتے ہیں چہروں پر بھی تھپڑ مارتے ہیں اور پیٹ پر مکے مار رہے ہوتے ہیں دنیا کو نظر نہیں آتا وہ عالم دوسرا یہ عالم دوسرا ہر ایک عالم الگ الگ ہے جب تک ماں کے شکم میں تھا عالم اور تھا دنیا میں ہے عالم اور ہے قبر میں جائے گا عالم اور اور حشر میں عالم اور یہ الگ الگ, الگ عالم ہے تو فرشتے کہتے ہیں, نکالو جان کو اپنی جانیں ہمارے حوالے کرو جیسے کوئی قرض خواہ مقروص سے مطالبہ کرے سخت قسم کا قرض کا ارے تو میرے حوالے کرو ورنہ ذلیل کروں گا تو یوں کہتے ہیں اللہ اکبر اور ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کو عزت اور احترام کے ساتھ کہتے ہیں حضرت تشریف لے چلے اللہ اکبر نفس مطمئنہ یا ائیات نفس المطمئنہ مرضیا اے نفس مطما اے وہ نفس اے وہ شخص جو اللہ کی شریعت پر مطمئن تھا ایمان پر مطمئن تھا دین پر مطمئن تھا قرآن پر مطمئن تھا حضور کی غلامی پر مطمئن تھا سنتوں پر مطمئن تھا حلال پر مطمئن تھا اطمینان والے نفس اپنے رب کی طرف لوٹ جا وہیں سے آیا وہیں چلا جا کس طرح راضی مرضیا تو اللہ سے راضی اللہ تجھ سے راضی ہے خلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جا بد خلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا خجہ بہادن زکریہ رحم اللہ کہا واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا محدث تھے بہت بڑے عالم فقری مفتی وقت کے امام بادشاہ بھی ان سے خوف کھاتے تھے جرت والے استغنا والے شجاعت والے لمبی عمر پائی اور اللہ نے ساری عمر ان کی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے زندگی اللہ لمبی دے اور لمبی زندگی دین کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرما بہت بڑی سعادت اور زندگی لمبی ہو اور اللہ نہ کرے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے تو بہت بڑی بد لمبی زندگی اللہ نے دی اور ساری زندگی دین کی خدمت میں گزر گئی بیمار ہو گئے آخر عمر میں نماز ادا کر کے آئے اندر کمرے میں چلے گئے بیٹا ان کا خدمت میں لگا ہوا تھا کسی نے دروازہ کھٹایا باہر نکلا تو ایک عجیب وزا قطع کا آدمی کھڑا تھا پوچھا کیا کام ہے کہنے لگا خواجہ صاحب سے ملنا ہے اور ہاں کہنے لگا کہ یہ خواجہ صاحب کو پیغام پہنچانا ہے بس یہ کہا یہ پرچی اندر دے دو وہ پرچی اندر لے کر گیا کھول کر دیکھی خواجہ صاحب نے پرچی تو لکھا ہوا تھا یا تو الا ربی کی رازی تم مرضیا بد خلی فی عبادی بد خلی جنتی کر باہر آیا اجنبی غیب تھا واپس لوٹا تو حضرت کی روح پرواز کر چکی تھی تو ایسے ایسے خوش نصیب بھی ہیں اس طریقے سے موت آئے اور ایسے بد نصیب بھی کہ فرشتے مار رہے ہیں زلیل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں اب ظاہر ہے کہ اپنی جان کو خود تو نہیں نکال سکتا نکالنا چاہے تو بھی نہیں نکال سکتا لیکن تکلیف دینے کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے کہتے ہیں نکالو اور پھر وہ نکالتے ہیں اس طریقے سے جیسے اونی کپڑے کو خار دار جھاڑی پر ڈال دیا جائے اور پھر کھینچا جائے تو وہ پھس پھس کر نکلتا ہے یوں ہی جان نکلتی ہے اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا ذلت کا عذاب اس رہے کہ تم اللہ پر نہ حق باتیں کہتے تھے اللہ پر جھوٹ بولتے تھے میں نے بتا دی اللہ پر جھوٹ بولنے کی صورتیں مکن تم ان آیات ہی اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے اصل تکبر کیا ہے حق کے مقابلے میں تکبر کرنا اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنا حق کا انکار کر دینا حق کو ٹھکرا دینا یہ ہے تکبر اب دیکھیے جرم کیا تھا تکبر بڑائی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تو سزا کیا دی جائے گی ضلعت کا عذاب علی متونا عذاب الہ جتنا زیادہ تکبر کرتا تھا اتنا ہی قیامت کے دن دلیل کیا جائے گا اور جانتے ہیں بھائیوں کے دن قیامت کے دن ضروری نہیں کہ یہ جو دنیا میں معزز بنے پھرتے ہیں بڑے بھرتے بنے پھرتے ہیں یہ قیامت کے دن بھی بڑے ہوں اور معزز ہوں ہو سکتے ہیں ان کو جوتے لگ رہے ہوں اور بہت سے جوتوں کے حق پدار تو فرمایا کہ آج تم ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ پر نہ حق باتیں کرتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے ابل مرہ۔ اور تم ہمارے پاس تن تنہا آگئے اکیلے آگئے گئے جیسا کہ ہم نے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا تم ہمارے پاس سنے تنہا آ اکیلے کوئی ساتھ نہیں کوئی بھی ساتھ نہیں نہ کوئی دوست نہ کوئی رشتے دار نہ ماں نہ باپ نہ اولاد نہ بھائی نہ مال و دولت نہ خادم نہ انسار و آبان کوئی ساتھ نہیں بلکہ جسم پر کپڑا تک نہیں سر پر تاج نہیں اور پاؤں میں چپل نہیں کوئی کرنسی پاس نہیں اکیلا سنے تینہ جیسا کہ اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اس طریقے سے رمایا کہ تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا ہارون رشید محلہ بہرحال اس زمانے کے بادشاہ بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے تو ان کے زمانے میں ایک اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں حضرت بہلول مجذوب شخص تھے ضریف مذاق وزاق کرتے رہتے تھے کبھی ہارون رشید کے پاس چلے جاتے تو وہ بھی ان کی باتوں سے لطف اندوز ہوتا تھا چھیڑ چھاڑ کرتا خوش طبی کرتا تو ایک دن ہارون رشید نے ایک لاٹھی دی ان کو کہا کہ مجزوب اگر تجھے تجھ سے زیادہ بے وقوف نظر آیا تو یہ لاکھی اس کو دے دینا تو مجذوب نے بہلول نے وہ لاٹھی سنبھال کر رکھ لی کافی عرصہ گزر گیا کئی سال گزر گئے حتیٰ کہ ہارو شید شدید بیمار ہو گیا اور طبیبوں نے جواب دے دیا کہ ایسی بیماری ہے کہ لا علاج ہے بہلول کو پتا چلا تو عیادت کے لیے پہنچے پوچھا کیا حال ہے اس نے کہا بہت برا حال ہے طبیبوں نے جواب دے دیا اور مجھے بڑا لمبا سفر درپیش ہے بہلول نے پوچھا اس سفر سے واپسی کب ہوگی کہنے لگا عجیب آدمی ہو یہ سفر ایسا ہے کہ اس کی ابتدا تو ہے انتہا نہیں یہاں سے لوگ جاتے تو ہیں لیکن واپس کوئی نہیں آتا بہلول نے کہا کہ جب اتنا لمبا سفر ہے تو پھر تو بڑے حفاظتی دستے بھیجے ہوں گے اور قدم حشم تیار کیے ہوں گے اپنے ساتھ جانے کے لیے بہلول نے کہا نہیں ہارون نے کہا نہیں بہلول یہ سفر ایسا ہے کہ اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے کوئی ساتھ نہیں جاتا سارے باڈی گارڈ یہیں رہ جاتے ہیں کوئی جانے کے لیے تیاری نہیں ہوتا آبان و انصار اور لونڈی غلام نوکر چا کر سب یہی رہ جاتے ہیں اکیلے ہی جانا پڑتا ہے پوچھا اور کچھ تیاری کی ہے ہارون نے کہا نہیں تیاری کچھ بھی نہیں بہت پریشان ہوں بہلول نے وہ لاٹھی پکڑی اور واپس دے دی کہا ہارون رشید دنیا کا چھوٹا سا سفر تم کرتے تھے تو ہفتوں پہلے تیاری کرتے تھے اور کیسے کیسے لوگ اپنے ساتھ لے جاتے تھے تاکہ تکلیف نہ ہو اور اتنا لمبا سفر اور تیاری ہے ہی نہیں تو بھائیوں یہ جو سفر ہے قیامت کا سفر یہ اکیلے ہی کرنا پڑے گا اور اللہ کے سامنے اکیلے ہی پیش ہونا پڑے گا کوئی ساتھ نہیں ہوگا سوائے اعمال کے اور کوئی ساتھ نہیں اللہ کرے قرآن ہمارے ساتھ ہو اللہ کرے قرآن ہمارے سینے میں اتر جائے قرآن ہمارے دل کی بہار بن جائے آنکھوں کا نور بن جائے غم اور پریشانیوں کا علاج بن جائے قرآن ہمارے سر کا تاج بن جائے قرآن ہماری زندگی کا امام بن جائے اگر ایسا ہو جائے تو قرآن ہمارے ساتھ جائے گا قرآن قبر میں بھی ساتھ حشر میں بھی ساتھ اور قرآن ایسا سفارشی جس کی سفارش کو اللہ پاک رد نہیں فرمائیں گے تو فرمائے کہ فرادا مرة اور تم ہمارے پاس آگے اکیلے جیسا کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا تھا پہلی بار مترک تماخبل نا اور تم چھوڑ آئے وہ سب کچھ جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا برا ظہور اپنی پیٹ پیچھے چھوڑ آئے ساتھ تو کچھ بھی نہیں لے کر آئے ارے جن چیزوں پر جن جائیدادوں پر جن پلاٹوں پر جن مکانوں پر جس دولت پر ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے رشتے ناطے توڑتے تھے بھائی بہنوں کے حقوق دبا جاتے تھے چوری ڈکیتی کرتے تھے آج وہ کچھ بھی لے کر نہیں آئے سب پیچھے چھوڑ آئے مف اکم الم فی کم شرا کو اور ہم تمہارے ساتھ نہیں دیکھ رہے تمہارے ان سفارشیوں کو جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے جن کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے آج وہ نظر نہیں آ رہے لقت تقت تو نہ تمہارے آپس کے تعلقات ٹوٹ گئے آج کوئی تیاری نہیں تعلق رکھنے کے لیے دوستی کے لیے کوئی تیاری نہیں تیاری نہیں کوئی باپ تیار نہیں بیٹا تیار نہیں یوم یفر المرء من مر و امنی ہی وہ ابھی ہی وہ بڑی ہی کوئی تیاری نہیں لیکن یاد رکھیے انشاءاللہ اللہ ایمان والوں کی دوستی برقرار رہے گی ایمان والوں کی دوستی برقرار رہے گی کسی نہ کسی مرحلے پر ان کی دوستی کام آئے گی کسی نہ کسی مرحلے پر جس کے حق میں اللہ اجازت دے لقت تقت اب نہ وہ سب گم ہو گئے جن پر تمہیں بڑا گمانڈ تھا آج کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ان اللہ فالک الحب بھی بنوا اللہ کی قدرت کا بیان ہے اللہ کی قدرت کے موج سے یہ بیان کیے جا رہے ہیں فرمایا کہ بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کا اور گٹھلی کا دانے کو بھی اللہ پھاڑتا ہے اور گٹھلی کو بھی اللہ پھاڑتا ہے پھاڑتا ہے اور اس سے پودا نکالتا ہے درخت نکالتا ہے یہ وہ موجز ہے جو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں دکھا سکتا بلکہ اس کے راز تک بھی پہنچنا مشکل خشک گٹھلی ہے بالکل خشک پتھر کی طرح خشک خشک دانا لیکن مٹی میں دباتے ہیں اللہ اس کو پھاڑتے ہیں اس میں سے کمپل پھوٹتی ہے پودا نکلتے ہیں درخت بنتے ہیں تو کسی انسان کی طاقت میں نہیں ہے یہ کرنا اور اس کے راز تک پہنچنا زندہ درخت سے اللہ مردہ بیج کو نکالتا ہے اور مردہ بیج سے اللہ پاک زندہ درخت کو پیدا کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں کل کے انسان کا علم بھی محدود تھا اور آج کے انسان کا علم بھی محدود ہے دعوے تو بہت کرتا ہے میں نے بہت کچھ جان لیا لیکن آج کے انسان کا علم بھی محدود